بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا A a الناس Allah, اللہ ماسادری خرجو مندی اللہ محیط درو شریف پڑھ اللہ مسل محمد محمد کا ماس اللہ اللہ جل جلا کا شکر ہے احسان ہے اللہ تعالی کا فضل و انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں جہاد کے لیے قبول کیا یہ وہ زمانہ ہے جب کہ لوگ درہم و دینار کے لیے پیسوں اور ڈالروں کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں اپنی عزت و ناموس تک فروخت کر دیتے ہیں ایسے زمانے میں ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو اور ہم سب کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قبول کیا ہے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اور کروڑوں سلام ہو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اذیتیں برداشت کی تکالیف اور مسائب برداشت کی ان کو اس دین کی دعوت کے سلسلے میں پتھر بھی لگے ہیں تیر بھی لگے ہیں نیزے کے وار بھی انہوں نے سہے ہیں تلوار کے سامنے بھی ان کو آنا پڑا ہے ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہیں اگر ایک طرف نبی اور کہا جاتا ہے تو دوسری طرف نبی الملحمہ کہا جاتا ہے وہ رحمۃ بھی تھے اور جنگوں والے نبی تھے نبی الملحم ایسی سخت جنگ کہ گوشت ایک دوسرے کے اندر مل جائے اور یہ بھی پتہ نہ چلے کہ یہ کس کا جسم ہے اور یہ کس کی باڈی ہے اور یہ کس کا بدن ہے ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی السیف ہے تلواروں والے نبی تین آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ جل جلا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمی یہ سرح انفال کی آیت نمبر پینتالیس چھیالیس اور سینتالیس ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو جرنیل تھے کمانڈر تھے جنگوں والے نبی تھے ان کو تلواروں والے نبی کہا گیا وہ جنگ کے میدانوں میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی گھر والیوں کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب جنگ کے میدان میں ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرنیل تھے اور کمانڈر تھے اسی طرح ہمارے خالق ہمارے مالک ہمارے حاکم ہمارے بادشاہ اللہ رب العالمین بھی کمانڈر ہیں عسکری طور طریقے عسکری تعلیم و تربیت ہمیں اللہ جل نے دی ہے یا عسکری جو تعلیم و تربیت آپ حاصل کر رہے ہیں اس کی سب سے پہلی تعلیم اللہ نے دی ہے اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے تابعین نے تب تابعین نے صالحین نے یہ تربیتیں جاری رکھی حتیٰ کہ آج یہ جہاد کا جھنڈا میرے آپ کے اور ہم سب کے ہاتھوں میں آ گیا ہے یہ جھنڈا اللہ تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھمایا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور انہوں نے انہوں نے اپنے بعد آنے والے مسلمانوں کو یہ جھنڈا تھمایا آج آپ اس جھنڈے کو تھامے ہوئے اس میدان میں موجود ہیں الحمد یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جس میں آپ مصروف ہیں یہ بہت عظیم کام ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی تربیت مسجد نبوی میں دیا کرتے تھے بات سمجھ میں ہی رہی آپ کو ہم تو جنگلوں میں آ کر ماسکر بناتے ہیں نا یہ ہماری مجبوری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جنگی تربیت دیا کرتے تھے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سیاسی باتیں کرتا ہے ہمارے پیغمبر سیاسی باتیں نہیں عسکری تربیت دیا کرتے تھے مسجد میں آج ہم اپنے پیغمبر کی بہت ساری سنتوں کو بھلا چکے ہیں فراموش کر بیٹھے ہیں اور آپ لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح آپ کو اس حدیث کے معنی بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں من احیا یا سنتی ان دفد امتی فلح اجرو نیتی شہید جو شخص میری امت کے بگڑنے کے وقت میری کسی سنت کو زندہ کرے سے سو شہیدوں کا ثواب ملے گا یہ صرف مسواک کے بارے میں نہیں ہے صرف آتر لگانے کے بارے میں نہیں ہے وہ بھی سنتے ہیں یہ بھی سنت ہے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمائین کی تربیت مسجد نبوی میں فرمایا کرتے تھے آج اسی سنت کو زندہ کرنے کا وقت دوبارہ آ چکا ہے مسجدیں صرف پرانے کریم پڑھنے اور نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ یہ کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی بنائی گئی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب حضرات مل کر اس سنت کو زندہ کرنے میں مصروف ہیں ہرگز کو یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں بیکار مصروف ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ ایک عظیم کام میں مصروف ہیں یہ کام اللہ تعالی نے مسلمانوں کو سکھلایا ہے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھلایا ہے اور صحابہ کرام نے اپنے بعد آنے والی امت کو سکھلایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا نام تو سب نے سنا ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سبق کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا کرتے تھے دوڑتے تھے مولوی صاحب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنے شاگردوں کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا کرتے تھے اور دوڑ کے مقابلے میں وہ اپنے شاگردوں سے ہر وقت آگے رہتے تھے علماء اس طرح ہوا کرتے تھے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر تیر مارنے کا مقابلہ کیا کرتے تھے تیر اندازی کا مقابلہ کیا کرتے تھے اور معرقیم نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ دس میں سے نو تیر اپنی جگہ پر ضرور لگتے تھے اگر کوئی ایک خطا ہو گیا ہو یعنی دس میں سے ایک تیر بھی خطا نہیں ہوتا تھا یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی تربیت تھی مملوکوں کی جب حکومت آئی یہ تاریخی باتیں ہیں یعنی خلافت عباسیہ جب ختم ہو گئی مملوکوں کی حکومت آئی مملوکوں کی حکومت میں علماء کو اس وقت تک سند نہیں دی جاتی تھی جب تک کہ وہ تین پوزیشنوں میں پچہتر تیر نہ مارے یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ میں فوجیوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں مولویوں کے لیے کہہ رہا ہوں مملوکوں کی حکومت میں دور حدیث سے فارغ ہونے والے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ تین پوزیشنوں میں سامنے دیکھ کر پیچھے کی طرف سے مڑ کر اور دائیں بائیں پوزیشن لے کر پچہتر تیر مارنے پڑتے تھے پچہتر اور پچہتر تیروں میں سے ایک تیر بھی اگر خطا ہوتا اس کو سند نہیں دی جاتی تھی یہ ہمارے علماء کرام کی تربیت ہوتی تھی خلافت عثمانیہ میں باقاعدہ تیر اندازی کی تربیتیں ہوتی تھی اور مشق ہوتی تھی ایک ہزار مرتبہ تیر اندازی کا کام جب تک مجاہد کر نہیں لیتا تھا ایک دن میں یعنی اس کی تربیت اتنی زیادہ ہوتی تھی تیر اندازی کی کہ ایک دن میں ایک ہزار تیر اسے مارنے پڑتے تھے اور جب تک ایک ہزار تیر وہ اپنے نشانے پر نہیں لگاتا اسے مجاہد بننے کی سند نہیں دی جاتی تھی میرے بھائیوں میرے دوستو آج ہم مجاہد ہیں الحمدللہ ہم اس معاسکر میں موجود ہیں یہ معاسکر اللہ کی نعمت ہے آج ڈرون بھی نہیں ہیں الحمد آج چھاپے بھی نہیں ہیں الحمد فتوحات کے بعد آپ لوگ معاسکر میں موجود ہیں اسلامی عمارت کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ جنگی تربیت حاصل کر رہے ہیں آپ کا امیر المومنین موجود ہے اللہ اکبر پر آپ کا امیر المومنین عمران خان نہیں ہے آپ کا امیر المومنین موجود ہے الحمد شیخ حیبۃ اللہ اخن زادہ حفظہ اللہ تعالی ہمارے امیر المومنین ہیں الحمدللہ ہمارا ایک ملک موجود ہے مجاہدین کا دہشت گردوں کا ایک ملک موجود ہے آج ہمارے پاس ایک حکومت موجود ہے ٹھیک ہے انسان ہے غلطیاں کوتاہی سب چیزیں ہوتی ہیں کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ امیر المومنین جو ہے وہ جبریل ہے نہیں انسان ہے غلطیاں کوتاہیاں ہم میں بھی ہیں ان میں بھی ہے کوئی بات نہیں اللہ معاف کرے لیکن آج ہمارے پاس امارت ہے ہمارے پاس امیر المومنین ہے ہمارے پاس ایک حکومت ہے ہمارے پاس آزادی ہے اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کو جیسے قیام عطا فرمایا اسی طرح استحکام عطا فرمائے دوام آتا فرمائے آمین یا رب العالمین یہ بہت ساری قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے اور آج آپ اس عمارت کے سائے میں اس تربیت میں موجود ہیں الحمد اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود پڑا کریں کہ انہوں نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی مسجد نبوی کے اندر تلوار چلانے اور تیر مارنے کی مشقیں وہ کروایا کرتے تھے ہم اس اللہ کے بندے ہیں جس نے قرآن کریم میں ہمیں جنگی تعلیم دی